سورہ سجدہ کی آیت نمبر تیئیس ٹوینٹی تھری ودا قد آتی نا موسل کتابہ اور بے شک ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی فلا تن فی مریت مل تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو یعنی حضرت موسا علیہ السلام کو کتاب کے ملنے میں شک نہ کرو وجالا ہدلی بنی اسرائیل اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا وجالہ مین ہم اور ہم نے بنی اسرائیل میں سے ایسے پیشوا بنائے یا دون اب وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دیتے لما سبرو جب انہوں نے صبر کیا اور لوگوں کو وہ نیکی کی دعوت دیتے رہے بنی اسرائیل میں ایسے نیک لوگ تھے وہ کانو بھی آیات نہ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے ان کا ہوا یف سلو بئی نہ قیامتی فی ماں کانو فی یخون بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا ان تمام باتوں کے بارے میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اوالم یہ دل ہوں کیا انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی کم آہ لکنام قبل مین القر کیا اس بات سے بھی انہوں نے سبق حاصل نہ کیا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا یم شو نپی اب یہ لوگ ان حالات شدہ لوگوں کے گھروں میں چلتے ہیں پھر کسی کا انتقال ہو گیا اب ہم اس کے گھر تو جاتے ہیں اس کا گھر موجود ہے لیکن اس گھر کا مالک اس دنیا سے چلا گیا ہے اور بعض تو ایسی بستیاں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا اور وہاں کے رہنے والے ہلاک ہو گئے آج بھی ان کے خنرات اور ان کے آثار موجود ہیں ان نفی زال کلات بے شک ان تمام باتوں میں ضرور نشانیاں ہیں افلا یسمع کیا وہ سنتے ہیں غور کرتے ہیں ان باتوں سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اولم یارو کیا انہوں نے نہ دیکھا اس بات پر غور نہ کیا اللہ کی رحمت کو انہوں نے خیال نہ کیا انا نسواں بے شک ہم پانی کو چلاتے ہیں لے جاتے ہیں خشک زمین کی طرف مادل چلتے ہیں اور خشک زمین پر بارش برستی ہے فنو خریج بھی ہی پھر ہم اس پانی کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں کولومن تو اس کھیتی سے جانور بھی کھاتے ہیں اور وہ انسان خود بھی کھاتے ہیں افلا تو کیا انہیں سوجتا نہیں ہے کیا وہ دیکھتے نہیں ہے اللہ کی قدرت اللہ تعالی کی عظمت اپنے دل میں جاگوزی کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے کیوں نہیں وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں متا حادل فتح تم صادقین اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا قیامت کب آئے گی قُلْ اے آپ فرمائیے یوم الْفَتْحِ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا کفرو فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان نفع نہ دے گا جب قیامت آئے گی یا موت آئے گی اس وقت ایمان اگر لائیں گے تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا مراد یہ ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین اس وقت آئے گا جو آپ کہہ رہے ہیں اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ عذاب یہ دیکھ لیں گے پھر انہیں یقین آ جائے گا پھر اس یقین کا کیا فائدہ ہوگا کیونکہ عذاب دیکھنے کے بعد موت یا قیامت دیکھنے کے بعد پھر تو توبہ قبول نہیں ہوگی تو اس لیے ان کے اس مطالبے کا کوئی حاصل نہیں ہے ولاحم یوم ورون اور انہیں مہلت نہ دی جائے گی فعارد آئین فصح محبوب آپ ان سے اعراض کریں وہی نظریہ ہے جو ہم پہلے بھی اس نظریے کو بیان کر چکے کہ ہر سوال کا جواب دینا خصوصاً فضول سوالات کے جوابات دینا اور اس میں بحث میں الجھ کر اپنے وقت کو صرف کرنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کفار فضول قسم کے سوالات میں الجھا کر ہمیں اپنے اصل مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں فعارد عن بس محبوب آپ ان سے اعراض کی رہیں اور ان کی باتوں کے جوابات دینے کی آپ کوشش نہ فرمائیں ہماری تعلیم کے لیے اشاد فرمایا گیا ون تا نہ ہوں من تاو اے محبوب آپ انتظار کیجئے ان نہ بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ آپ دکھائیے قیامت کب آئے گی ہمیں یقین اس وقت آئے گا جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نظر آ جائے تو یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ بھی انتظار کیجئے جب عذاب آئے گا اس وقت ان کا جو حشر ہوگا وہ دنیا دیکھے گی یہ ذلیل و رسوا ہوں گے عقلمند دانا اور سمجھدار عذاب کا انتظار نہیں کرتا جب ہم یہ بات کہتے ہیں اور سنتے ہیں کہ گناہ کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں گناہ کرنا یہ پریشانی کا باعث ہے اب کوئی شخص گنا کر رہا ہے وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ جب میں مصیبت میں پھنس جاؤں گا تو گناہ سے توبہ کروں گا بلکہ عذاب کے آنے سے پہلے ہی وہ سچی پکی توبہ کر لے کہ بسا اوقات گناہوں کی نحوس سے ایسی مشکل میں انسان پھنس جاتا ہے کہ پھر اس سے وہ نکل نہیں سکتا سورج سجدہ مکمل ہوئی